السّلّہ الرحمۃ الرحمہ اللہ علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین برادر حق و سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں ساج درس نمبر پانچ سو ترہتر ابلک دو سو پندرہ ہیں پانچ سو تہتر شروع سے لے کر دعوت شریف کا بھی تک کے درست تعداد تھے اور دو سو جو ہے عوراد فتحہ کا عوراد فتھیہ میں ہم لوگ جو ہے یا دو اس میں مقدس جو ہے اللہ تعالیٰ اسما الحسن رحمان و الرحیم کے زمرے میں تھی بعض سلسلے میں اور اس میں سے جو ہے الرحمٰن الرحیم قرآن پاک میں بحث ہونے کے بعد چونکہ ان دونوں کا مستر مشتعن ہو رحمتن ہے تو قرآن پاک میں اللہ کی رحمت کے حوالے سے چند آیات آپ لوگوں کے بارکانوں میں پہنچا رہا تھا اس سلسلے میں دو آیت کے توضیح کل کے درس میں ہو چکا تھا اور کے کی نئی درس جو دوست دو سو پندرہ ہے فتح کی تو اس میں سے تیسری آیت جو ہے آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مقدس میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب و من المحسن سورہ آراف عائد نمبر جو ہے چھپن ہے ففٹی سکس ہاں جی اللہ فرماتا ہے ان بے شک بلا شک شبہ رحمت اللّہ اللہ کی رحمت قریب النزیک ہے من المحسنین نیکوکاروں سے اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے ان سے نزدیک ہے یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے یعنی رحمت الہ کا مستحق جو ہے نیکوکار بند ہیں اللہ تعالیٰ کے حقد میں رحمت الہی کے تحفیل سے ہی انسان نیکوکار بن جاتا ہے رحمت الہی سے محروم شغط بدبخ ہی ہو سکتا ہے نیکوکار وکار کے سے حق میں رحمت جو ہے رحمت رحیمی کی طرف اشارہ میں جو ہے یہاں پر یہ رحمت رحمت رحمی کی طرف اشارہ ہیں جو کہ اللہ کے نیک بنداں نیک بندوں کے ساتھ خاصے اور اس رحمت رحمی کی برکت سے انسان محسنین کے زمرے میں محسنین کے مقام پر پہنچ سکتا ہے ہاں جی تو یہ جو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ کے رحمت اللہ کے نیک و بندوں کے سے قریب ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے ساتھ دنیا میں بھی رحیم رحیم ہے آخرت میں بھی رحیم ہیں رحمان تو ہر مسلمان مومن کافر سب کے لیے عام ہے رحمتہ الحاظ اس حاضرمائے بے شک اللہ کے رحمت جو ہے محسنین کے قریب ہے تو اس سے یقیناً وہی رحمت دے جو مومنین کے قریق رحمت رحمی ہے جو اللہ کے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ رحمت اور اسی رحمت کے برکت سے ہی انسان بندے مسلمان مومن جو ہے اللہ نیک و خاروں کے زمرے میں محسنین کے اس خوبصورت لقب کو مستحق ہو جاتا ہے جنسا اللہ نے اپنے قربت کا اعلان فرمایا اور فرمایا میں جیسے اللہ کے رحمت قریب ہے اللہ کے نئے محسن بندوں سے نیکوکار بندوں سے تو بڑی خسرت اور پیاری آیت ہے یہ آیتیں جو ہمیں تشویق دیتے ہیں کہ ہم نیکوکار بن جائیں ہاں جی کیونکہ نیکوکار بندوں سے ہی اللہ قریب ہے اس کے رحمت قریب ہے اس کی شفقت رحمتیں شامل حال ہے آیت نمبر چار جو ہے اللہ کے رحمت پر مشتمل آیت میں سے ایک یاطف انجے نا ہو اللہ معاحو رحمت منا ہاں جی ہاں جے نا رحمت منا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں جے بے شک ہم نے اسے نجات دلائے وََ الزین اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے برحمت رحمت ہماری ہی رحمت ہماری ہی طرف سے ایک رحمت کے برکت سے یہ سورہ آراف آیت نمبر جو ہے بہتر ہے ہاں جی تجمہ کیا ہم نے اپنے رحمت سے ہوت یعنی یہ جو فنج ناہو حو کہ زمین حضرت ہوت علیہ السلام ہوت پہ کی طرح پلٹائے آیات کے ذیل میں جو ہم نے جو ہے اپنے رحمت سے جو ہے ہوت اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جنہوں نے ان پر ایمان لایا تو یہ فنج ناہو اللزی نے معاحو بر رحمت ہم نے حوت علیہ السلام کو نجات دیا اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جو لابسانی جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ان ان کو ہم نے جو ہے ہلاکت سے نجات دلائے بھی رحمت منا ہمارے طرف سے ہی ایک رحمت کی برکت سے ایک رحمت کے طرح سے تو ہم نے اپنے رحمت سے ہو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا ان کو نجات دلایا تو اس شاید سے واضح ہوا کہ عذاب الہی سے نجات بھی رحمت الہی سے ہی ممکن ہے اس شاید سے یہی پتہ چلا کہ اگر عذاب انسان نیک و کار محسن کے درجے پر پہنچتے ہیں محسن تو بھی رحمت الہی کے برکت سے ہی پہنچتے ہیں اور اگر جو ہے دردنا غذا الائش اللہ کے دنیاوی روخروی عذابات سے جانب کے عذاب سے جنیا میں اللہ کے قار اور غذب کا شکار ہونے سے بھی جو چیز ہمیں بجا سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت ہی ہے چلیے فرما فان جین اللہ جین معب رحمت منہ ہم نے وہ علیہ السلام اور ان لوگوں جنہوں نے آپ ایمان لایا اس کو ہم نے اپنے رحمت کے ذریعے سے نجات دلایا ہمیں رحمت کے واسطے سانج صاحب رحمان رحمت سے نجات دلایا ان کو بچا دیا تو واضح ہو گئی شاید سے بھی کہ عذاب الہی سے دنیا دنیاوی اخراوی حرکم کے عذاب الہی سے اللہ ہاں جی اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے ہی نجات پا سکتے ہیں جن کے اللہ کی رحمت جن کا شامل حال ہوگا وہی دنیا اور آحرت دونوں میں کامیاب ہوگا اور قار الہی سے بچ سکیں گے اور جو اللہ کی رحمت سے معروم ہوگا دنیا بھی اس کے خسارے میں جائے گا اور آحرت میں خسارے میں جائے گا آج نمبر پانچ اس اللہ کی کے رحمۃ النصم ہے رحمت قرآن پاک میں موضوع ہمارا یہ ہے پانچواں جو ہمارس النا کے اللہ رحمۃ المین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے نف سورہ انبیاء نمبر ایک سو سات ہے تجمہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے ہم نے ہم نے آپ کو جو ہے عالمین کے لیے بس رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو اور عالمین کے لیے بس رحمت بنا کر بھیجا ہے ماشاء ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ال اگر بھیجا ہے تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو رحمت الہی ہی سے تعبیر کرتے ہیں ان کے وجود مبارک کو تو یہ آیت مجدہ سے معلوم ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے ہی تمام عالمین کے لیے رسول پر رحمت بنا ہے اللہ کے رحمت سے ہی انہیں اللّہ کے ساتھ ماضی مولوع کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت سے ہی جو ہے آپ کے وجود تمام عالمین کے لیے رسول اور رحمت بھی بنا ہے اللہ کے رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوا جس وجہ ہو سے آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن گیا شفقت بن گیا شراپا خیر اور رحمت کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رحمت رحمی سے اس عظیم مقام پر فائز کیا چونکہ رحمت رحمی و رحمت ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے انبیاء کے ساتھ خاصہ اولیاء کے خاص ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خاص ہے تو نئی بندوں میں سرفریس ومبیا ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے جو ہے رحمت, رحمت کے حقدار مجھ سے پیارے نبی ہی اس میں چونکہ آپ ہی اللہ کے سب سے قریب ترین بندہ ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت اللّہ سے رحمت سے نوازا اور آپ کے بارے میں اعلان فرمایا یہ میرے پیارے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے جس طرح اللہ خود تمام عالمین کے لیے رحمت ہے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اللّہ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے آقا مول صلم کے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے رحمت رحمی سے اس عظیم مقام پر فائز کیا کہ آپ تمام عالمین کے لیے تا عام قیام قیامت تک نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ سراپر رحمت بھی ہیں یہ مقام یقیناً رحمت الہی سے ہی ممکن ہے نہ کہ انسان کی سارے کوشش سے انسان کی سائی کوشش سے تو ہم شاید اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت نہ بن سکیں چاہ کے عالمین کے لیے، اپنے قوم کے لیے بھی ہم رحمت نہ بن اپنے علاقے کے لیے ہم رحمت نہ بن سکیں چجا کے تمام عالمین کے لیے ہاں جی؟ تو یہ یقیناً اللہ کے لطف کرم سے ہی ممکن ہے اللہ نے اپنے لطف کرم سے اپنے پیارے نبی کو رحمت کے عظیم مرتبے پر فرمایا اور آپ کے بارے میں اعلان فرمایا میرے پیارے حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت عالمین میں جو ہے انسان جنات فرشتے سب آتے ہیں سب کے لیے رحمت آیت ہے چھٹی آیتیں فلاح اللہ حضل اللّہ علیہ الرحمۃ اللہ گنتمن الخاصرینسر بقرائے نمبر چونسٹھ ہے اللہ فرمات اللہ حضل اللہ علیہ القرۃم عرب اللہ کا فضل یعنی احسان اور رحمت نہ ہوتا تو لکنتم تم من الخاصری تو ضرور ضرور تم سب خسارے میں پڑھنے والوں میں سے ہو جاتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب گاٹے میں ہوتے لکنتم تم من الخاصری ضرور تم سب ہوتے گاٹے میں خسرہ پالو میں سے دنیا عارت دونوں میں تو اس عائد مجدہ سے اللہ تعالی جو ہے فضل اور رحمت کی اہمیت خوب واضح ہو رہے اللہ تعالی کے اس حادث جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہاں اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کی اہمیت خوب واضح ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت بندے کی شامل حال نہ ہو بندے کے شامل حال نہ ہو تو سب گاٹے میں پڑ جاتے ہیں اللہ کے رحم الحال نہ ہو تو سب گاٹے میں پڑ جاتے ہیں اللہ حرمتیں اگر اللہ تعالیٰ کے رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو لکنتم من تم ضرور تم سب خسارے میں ہوتے ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کی اہمیت اس خوب واضح ہو رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت بندے کے شامل حال نہ ہو تو سب گاٹے میں پڑ جاتے یعنی گمراہ ہو جاتے گاٹے سے مراد بس ہدایت و حقیقی خسارے سے نجات بے رحمت اللہ کی برکت سے ہی ممکن ہے ہاں یہ ہمیشہ کے خسارے سے ہمیشہ کے گاٹے سے جہنم کے عذاب سے ابدی عذاب سے چھوٹکارا بھی اللہ کے رحمت ہی سے ممکن کی ہے جان میں کیونکہ جہنم میں پہنچنا ہی یہی حقیقی خسارہ ہے دنیاوی خساروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل خسارہ انسان جنت سے معروم ہو جائے جہنم میں پہنچے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ کے انبیاء کی شفاعت سے معروم ہو پیارے نبی کے شفاعت سے محروم ہو ہاں جی اولیا مقرر بندوں کی شفحات سے فرسوں کے شبہات سے معروم ہو اور سب کے اللہ کے لطف و کرم سے معروم ہو تو اس سے بڑا خسارہ ہو اور کیا ہو سکتا ہے جان کر ہمیں ساتویں آیات جو ہے اسی فضل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں ولی اللہ حضل اللّہ علیہم و رحمۃ اللہ طبیطان اللہ قلعہ سر نمبر تراسی میں ہے اللہ فرماتے ولہ اللہ حضل اللہ علیہ اگر اللہ کا فضل احسان اور رحمت تم لوگوں کے اوپر نہ ہوتا الے کن تو کے اوپر تم مسمانوں کے اوپر تو حلت طبا تم شیطان تو ضرور تم سب پیروکار بن جاتے شیطان کا اللہ لم مگر تھوڑے لو ہاں جی اگر اللہ کا جو ہے فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتے تو تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے انسان و اللہ فرمانا اللہ تو دل کی حالتوں سے خوب آگاہ انسان کی حالتوں سے انسان کے زمین سے بات ان سے ظاہر سر چیز سال اس معاجہ سے عصاط مجیدہ پر غور کرنے سے اللہ کی رحمت و فضل کی اہمیت خوب معلوم ہوتی ہے کہ کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسانوں اے اللہ کے بندوں اگر تم شیطان کے شر سے بچے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے کہ جو ہے فضل و رحمت سے ہے نہ کہ تم بڑا متقی ہونے سے کیونکہ اللہ جو ہے انسان کے ظاہری و باطنی تمام احوال سے خوب آگاہ ہے اور اسی آگاہی کے تحت فرمایا کہ اگر رحمت لاہے تمہارے شامل حال نہ ہو تو تمہارا کیا حل ہوتا ہے <سلام> کہ سب شیطان کے ساتھ بن جاتے ہیں، سب شیطان کے جو ہے ساتھی بن جاتے ہیں کہ سب جو ہے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں لیکن اس مہربان اللہ نے اپنے فضل رحمت سے ہماری حفاظت فرمایا اور ہمیں شیطان کے سر سے بچایا ہمیں ایمان کے ادارے میں داخل ہونے کے توفیق ہمیں اللہ کے فرائض کا واجبات کے مصاب و برحق عقائد جو ہے ہمیں منتقط ہونے کی توفیق عطا فرمایا تو جان کر یہ جتنے بھی آپ نے اگر آپ نیک و ہیں اگر آپ صالح ہیں اگر آپ متقی ہیں اگر آپ عالم ہیں عالم بامل ہیں اگر آپ ایک طالب علم ہیں اچھا طالب علم ہے ایماندار ہیں اگر آپ اچھا مومن ہے, مومن ہے نماز روزے کے پابند تو آپ کو یقین ہونا چاہیے سب میرے اللہ کے لطف و کرم سے یہ اللہ پہ اللہ کے رحمت اور فضل خاص سے ہے اس کے رحمت رحمی کی برکت سے ہے کہ اس کی نگاہ رحمت جس بندے پر پڑ جائیں گے وہ سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے ایمانیات پہ قائم رہتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتے ہیں اور جو اللہ کے رحمت سے معروم ہوگا یقیناً وہ خسرت دنیا والا آخرت وہ دنیا احرا دونوں میں یقیناً بڑے خسارے میں ہوں گے خاذان کرامی جو ہے اللہ کی رحمت کا جو کہ الرحمن اور رحیم ان دون مقدس اسم کا جو ہے مصدر ہے مستغمن ہوئے یہ لفظ بھی رحمت کا لفظ قرآن پاک میں پہنچایا تو میں سے من میں سے چند آیت عالم کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج جو ہے ساتواں آیت پہنچایا باقی انشاءاللہ جو ہے آٹھواں آیت اور دسواں آیت, آیت دو آیت تین آیتیں اور ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اور لوگوں کی مبارکانہ پہنچانے کی کوشش کروں گا امید ہے اور لوگ ان درسوں کو سنیں اور ان سے کچھ فیض حاصل کریں اور خود کو اللہ کے رحمت کا شدید ان محتاج سمجھیں اللہ سے طلب کریں اس رحمت کا جس کے وجہ سے ہم سیدھے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں میرے دو اللہ تعالی ہم سب کو رحمت علاج سے سرفراز فرمائیں اور اس پر اللہ تعالی اپنے رحمت سے بےحق محمد والمد ہم سب کو حجاب کریں اور اللہ کی رحمت سے ہمیں معروم نہ کریں آمین یا رب اللہ